تارا من با سکی ضلال سکین اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں رسول بیجا جو ان میں سے تھا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ان کو پاک کرتا ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا اس سے پہلے وہ بہت واضح قسم کی گمراہی میں تھے محترم شامعین اور شامعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو احسان جتلاتا ہے لقََََََََََََََ اللہ علميں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا از باس افيم رسول امن امپسم جب ان میں سے ان میں ایک رسول کو بھیجا یتو علم آیت ہی وہ وہ ان کی آیات آیات کی تلاوت کرتے ان کا تزکیہ کرتے ان کو پا کرتے ابراہیم علیہ السلام کابت اللہ کو بنا رہے ہیں ابراہیم القواعد البید و اسماعیل بیٹا بھی ساتھ شامل ہے دونوں دعا کرتے ہیں ربنا نا وب افیم اے اللہ ان میں ایک رسول پیدا کر ید والم آیا تھی کا جو تیری آیات کی تلاوت کرتا ہو ان کے دلوں کو پاک کرتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں دعا کا نتیجہ ہوں کتنی گہری بات ہے ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے یہ نہیں فرمایا اللہ ایک ان میں نبی بھیج جو جس نے ایم بی اے کیا ہوا ہو جو ایک دم ان کی تجارت کو کھڑا کر دے جس سے ایک دم باہر سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے ایسا نبی بھیج دے جو ان کے سارے مسائل حل کر دے بلکہ یہ فرمایا ایسا رسول بھیج دے جو ان کے دلوں کو صاف کر دے میرے عزیز بھائیو دل صاف ہو جائیں تو سارے مسائل بھی حل ہو جاتے اور یہ میں کہہ رہا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا دلوں کو صاف کیا دل صاف ہوئے ان کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی انہوں نے اسلام کو غالب کیا زمین وسائل اگانے لگ گئی آسمان وسائل کی بارش کرنے لگ گیا آپ جانتے نہیں مدینہ کی کیا کے صورتحال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے جمع کر کے یا لوگوں پر ٹیکس لگا کر گلیاں پکی نہیں کی گلیاں پختہ کر دو ترقی ہو گئی ڈیولپمنٹ ہو گئی گلیاں پختہ ہو سیوریج ڈل گئے کارے زیادہ دوڑنے لگ گئیں ترقی ہو گئی یہ ترقی نہیں ہوتی یہ فلز ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے جمع کیے ہاں کیے مگر ان کو جہاد فی فیص اللہ نے لگا کر وہ لوگ جو پائی پیسے اور سونا چاندی پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سینے میں کھنجر اتارا ان کو ڈھیر کیا نیچے سے اللہ تعالیٰ کا مار نکال کر اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرو اسلام کی معیشت اور کفر کی معیشت میں بہت بڑا فرق ہے کفر کی معیشت کا نتیجہ اور مقصد حیات یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کیا جائے اسلام کی معیشت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ بانٹا جائے اللہ اکبر کتنا پیسہ بانٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پیسہ بانٹ رہے تھے لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے آپ آگے آگے لوگ پیچھے پیچھے ایک نے آپ کی چادر پکڑ لی چادر کندھے سے اتر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری چادر واپس دے دو تمہیں معلوم نہیں کہ میرے پاس پیسہ ہو تو میں اپنے پاس اس کو روکتا ہوں. ایک ساتھی نے کہا اللہ کہ رسول نے آپ نے جو کمیش پہنی ہوئی ہے یہ مجھے دے دے آپ نے اتار کر دے دی ساتھیوں کو برا لگا اس کو کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا وہاں لفظ کیا ہے لفظ یہ ہے آپ کو معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ چیز ہو پھر ان کی لغت میں نہیں نہیں ہے وہ نہیں نہیں کہتے تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں نہیں کہنا تو کیوں مانگی تم نے کپڑے اتروا لیے اللہ اقبا مکہ فتح ہوا دیرینہ دشمن مسلمان ہو گئے صفوان بن نمّیہ وہ عمیہ دارم جو آئمت القر میں سے تھا اس کا بیٹا صفوان وہ سفیان جو مارکوں کی قیادت کیا کرتا تھا آپ کے مقابلے میں ابھی ہفتہ ہفتہ دس دن ہوئے مسلمان ہوئے ان کو آگے اوتاس کا مار کا آیا فنین کی غنیمتیں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں صفوان کو تین سو اونٹ دے دیا نو کروڑ روپیہ دے دیا کتنا اضے تب سفیان کہنے لگے جی میرے لیے سو اونٹ لے جا اچھا تو میرا بیٹا بھولے اس کے بھی سو لے جا میرا دوسرا بیٹا اس کے بھی سو لے جا مسلمان اسلام لوگوں کے پسینے نچوڑ کر ان کی لوٹی ہوئی دولت کو اکٹھے کرنے والے کے سینے میں خنجر ڈال کر اس کو لٹا کر ڈھیر کر کے نیچے سے دولت نکال کر لوگوں میں بانٹتے اور کافر وہ سودی سسٹم چلا کر کے لوگوں کی جیبیں کاٹ کر کے اپنے پاس پیسے جمع کرتے تھے تو آپ کے دلوں کو صاف کرنے سے مسائل بھی حل ہوئے وہ دن بھی آسمان کی آنکھ میں دیکھے کہ کوئی زکات لینے والا نہیں ہوتا تھا مسائل بھی حل ہوئے معیشت بھی بہتر ہوئی معاشرت اچھی ہوئی جس کو کبھی شادی کی طاقت نہیں تھی آج اس کے پاس بیویاں بھی ہیں لوٹیاں بھی ہیں پیسے کی ریل پیر ہے سارے مسائل بھی حل ہوئے لیکن بنیاد کیا تھی آپ نے آتے ہی جو نعرہ لگایا وہ کیا تھا تیرہ سال مکے کے کس نقطے پر آپ نے کام کیا وہ یہ تھا دلوں کی صفائی دلوں میں کیا بیماری آتی ہے دلوں میں نفاق آتا ہے دل سخت ہو جاتے ہیں اس کی شفا کیا ہے دلوں میں ایمان آ جائے اطمینان آ جائے ایک شخص نماز پڑھتا ہے یہ سب ہم نماز پڑھتے ہیں سب کی نمازوں کا وزن اپنا اپنا حرکتیں ایک ہے سب کی حرکتیں نماز میں ایک ہیں لیکن اجر اپنا اپنا فرق کہاں سے آتا ہے دل سے فرق آتا ہے ربیعۃ الجل علی کرام اِن اللہ علیہ صمار کم اللہ تمہاری شکل نہیں دیکھتا اگر شکلیں دیکھ کر نمبر دیتا تو کوئی کہہ سکتا تھا یا اللہ خود ہی کسی کو خوبصورت کیا کسی کو بدصورت کیا اور خود ہی اس کی بنیاد پر تھوڑے نمبر دے دیے اللہ, اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا اللہ تمہارا بینک بیلنس نہیں دیکھتا وہ بھی اللہ کی تقسیم ہے قُلُوبِكُمْ اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے کس دل کے ساتھ کام کرتے ہو وہ آ اور کیا کام کرتے ہو اللہ یہ دونوں چیزیں دیکھتا ہے خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکہ لڑ رہے ہیں ایک شخص ایسے بڑھتا چلا جاتا ہے دائیں بائیں کٹائی کرتا کافروں کی جدھر جاتا ہے لوگ اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں مارکا ختم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ کہتا ہے جتنا کام اس بندے نے کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا جتنا مسلمانوں کو فائدہ اس بندے نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماتے ہماف نہ یہ بندہ تو جہنم جائے گا بہت پریشانی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے کلمہ ہے آگ میں جائے گا ایک ساتھی اس کے پیچھے لگ گیا کہ میں دیکھوں یہ بات تو درست ہے کہ یہ آگ میں جائے گا اب میں دیکھوں یہ کیسے جاتا ہے جدھر جدھر وہ جاتا ہے اگلے دن مار کا شروع ہے ادھر ادھر اس کے پیچھے وہ جاتا ہے ایک وقت آیا دشمن نے تلوار ماری اس کا بازو کٹ گیا اب بازو لٹک رہا ہے نہ ٹوٹ رہا ہے نہ جڑ رہا ہے درد ہو رہی اس کو اس نے اپنی تلوار کا دستہ زمین پر رکھا اس کی نوک اپنے سینے پر رکھی اوپر وزن ڈال کر اپنے آپ کو ختم کر لیا وہ واپس آ کر کہتا ہے اشحد و کا رسول اللہ اے کا رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہا یہ کیا بات ہوئی کیا مطلب کہا جس کو آپ نے فرمایا تھا یہ جاننا میں جائے گا اس کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا فرمایا لوگوں میں اعلان کر دو نہیں الا ال جنت میں صرف دل سے ایمان لانے والا جائے گا وہ ان اللہس الحاظ الیند الفاصق اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد فاسقوں سے نافرمانوں سے بھی کروا دیتا ہے مدد کر دیتا ہے فائدہ ہو گیا لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کا دل مسلمان ہے قالت بدو کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو لم تو من تم مومن نہیں ہوئے ہو قول اسلمنا کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا ہے کم ابھی تک وہ ایمان دنوں کے اندر نہیں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کو کسی طریقے سے مسلمان کیا جائے مومن کرنا رب کا کام ہے مسلمان کرنا بھی اگرچہ رب کا کام ہے لیکن اس پر محنت زیادہ کرتے کوئی تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو جاتا کسی کو پیسہ دے کر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے آٹھ مسارف میں سے ایک مصرف یہ رکھا ہے کہ جس شخص کو کافر پریشان کر رہے ہوں لالچ دے کر کافر بنانا چاہتے ہو اس کو پیسہ دے دو تاکہ وہ مسلمان رہے جو کافر ہے مسلمان ہو سکتا ہے صرف کسی ذاتی لالچ کی وجہ سے کفر پر آڑا ہوا ہے دل اس کا مسلمان ہونے کو چاہتا ہے اس کو پیسہ دے دو تاکہ وہ مسلمان ہو جائے یہ آیا تو لالچ میں ہے آیا تو پروار کے ڈر سے ہے لیکن جب آ گیا تو پھر بیٹھے گا سنے گا یتلو علیہ آیات ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات سنائیں گے یو اللہ کتاب اور حکمہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے وہی اسکی ان کو پاک کریں گے تو وہ ایمان اندر دل میں چلا جائے گا بن رویہ کہتے ہیں میں کلمہ تو پڑھ لیا تو مکہ پھتا ہو گیا اب جان بچانے کی ایک ہی شکل تھی کہ کلمہ پڑھ لو مکہ فتح ہو گیا اب جان بچانے کی ایک ہی شکل تھی کلمہ پڑھ لو میں نے پڑھ لیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے شدید نفرت تھی جب آپ نے مجھے پیسہ دیا ساری کائنات سے زیادہ محبت مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی صحیح مارکیٹنگ اسی کو کہتے ہیں کسی طرح اس کو اپنی دکان کے اندر لاؤ جب آ جائے گا تو پھر کچھ نہ کچھ لیے بغیر نہیں جائے گا اگر آج چلا گیا تو کل پھر آ کر کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائے گا مارکیٹنگ اسی کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی طریقہ ہے لوگوں کو کسی بہانے کسی وجہ سے قریب لے آؤ جب آئے گا سنے گا بیٹھے گا تو بظاہر مسلمان ہو جائے گا اور پھر درس و تدریس سنے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈال ہمارے یہاں یہ طریقہ چلتا ہے کہ نہیں دور دور رہو یہ منافق ہے یہ کافر ہے یہ ہے اس کے قریب جانے سے وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ایسا نہیں یہ طریقہ میرے مصطفیٰ علیہ سلاد اسلام کا نہیں یہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے ان میں جو کچھ بیماریاں ہیں ان کا علاج ممکن ہے ان کو قریب کرو ان کے پاس جاؤ ان کو حقیقت سے آشکار کرو اللہ تبارک و اطارا ایمان بھی دے دے گا اسلام بھی دے دے گا یہ ہمارا معاشرہ تلواروں سے سیدھا ہونے والا نہیں یہ اللہ کے فضل سے آپ کے اخلاق اور کردار سے آپ کے تعاون اور خدمت سے ان کی اصلاح ہو رہی ہے اور یہ زیادہ کارگر ہے اگر یہ کارگر نہ رہے تو پھر وہ جو پکے کافر مہان دشمن ظالم ہوتے تلواروں کے لیے ہوتے تو میں بات یہ کر رہا تھا جب وہ قریب آتا ہے آپ سے اللہ کا قرآن سنتا ہے تو پھر اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں میرے عزیز بھائیوں دلوں کی بیماری نفاق ہے دلوں کی بیماری دلوں کا سخت ہو جانا ہے آج ہم میں سے کتنے لوگوں کے دل سخت ہیں اللہ تبارکار نے فعلقاسیہ گنو بہو جن کے دل سخت ہے ان کے لیے ہلاکتوں پر بادی ہے دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دلوں کی سختی بہت بڑی بد ہے اور اس کا ٹیسٹ کیا ہے کنکریٹ کو چیک کرنا ہو کہ کتنا سخت ہے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. انجینئر آتا ہے دھاڑی مار کر دیکھتا ہے پتہ چلتا ہے اس کی سختی کتنی ہے دلوں کی کیسے سختی کیسے ماپی جا سکتی ہے اللہ تبارا کا ادارہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ان نمن مومنزین اعجاز و اللہ <سؤال> مومن صرف وہ مو ہوتا ہے جب اس کو اللہ یاد کروایا جاتا ہے واجرت کلو ان کا دل ڈر جاتا ہے جب ان کو اللہ یاد کروایا جاتا ہے ان کا دل ڈر جاتا ہے زیادہ تم ایمانہ اللہ کی آیات سے ان کا ایمان کا لناب ہو جاتا ہے ہمیں جب رب کا نام لیا جائے اللہ سے ڈر جا وہ آخاد ہولے آخاد ہولے عزت و بل عزم بحث ہو جہن جب اس کو اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے اس کو جھوٹی عزت پکڑ لیتی ہے وہ اور متکبر ہو جاتا ہے یہ دلوں کا مریض ہے اور جس کو اللہ تعالی یاد کروایا جائے اس کا دل دہل جائے وہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہے شاہی بخاری میں ہے اوینا یعنی بن حسن ان کو ان کے بھائی نے کہا کہ آپ حضرت عمر امیر المومن کے قریبی ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان سے ملوا دو چلو ٹھیک ہے لے گئے جاتے ہی چھوٹتے ہی کہتا ہے ایک تو آپ ہمیں بیت المال سے دیتے نہیں اور دوسرا آپ ہمارے فیصلے عدل سے نہیں کرتے حضرت عمر پر خطاب مجھے اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا ایک آدمی عجن بھی آتا ہے آتے ہی چھوٹتے ہی بات شروع کر قریب تھا کہ اس کے دو لگا دیتے ایک ساتھی کہتا ہے خود الف و بالغ رخرین و جہری معاف کرنا نیکی کا حکم دینا جاہد اسے منہ لیں اور یہ بندہ جاہل ہے ایک دم حضرت عمر ذلہ تعالیٰ کا غصہ کافور ہو گیا آئے سن کر وہ کانا وقاف عندہ پتا اور حضرت عمر ان کا غصہ بڑا مشہور ہے لیکن جہاں رب الجلال کا فرمان آ جاتا تھا وہاں بالکل کھڑے ہو جاتے تھے ایک سینٹی بھی آگے بڑھتے تھی یہ ہے ایمان فرمایا جب ان کو اللہ یاد کروایا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں ہم ہر خطبے میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو اللہ یاد کرواتے ہیں کس کا دل ڈرتا ہے کس کا ایمان اب ہو جاتا ہے کون ہے جو خطبہ سن کر وہ کوئی نہ کوئی گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لیتا ہے کون ہے جو خطبہ سن کر اپنی کمزوریوں کوتاوں کو دور کرنے کا عزم کر لیتا ہے جیسے جیسے خطبات سنتا چلا جاتا اس کا دل صاف ہوتا چلا جاتا اور وہ اپنی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے اور کون ہے جو سنتا ہے اور سن کر تبصرہ کرتا ہے ہاں بھائی کیا خوب بولا نہیں آج تو اچھا نہیں بولا اور اپنا دامن جھاڑ کر گھر چلا جاتا ہے جو اس کی شکل ایک سال پہلے تھی وہی آج ہے جو اس کی عقل ایک سال پہلے تھی وہی آج ہے وہ آیتوں پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں ہزم کرتا چلا جاتا ہے اور اوپر سے دعویٰ کرتا ہے میں نے بڑے بڑے قطیب سنے ہوئے ہیں تم تو اس کو قتل پیدا بھی نہیں ہوئے ہوگے میں نے فرا کو بھی سنا ہوا ہے میں نے فرا کو بھی سنا ہوا ہے میں نے فرا کو مطلب میں سب کو ہضم کرنے کا ہاضمہ رکھتا ہوں مجھ پہ کوئی فائدہ اثر نہیں ہوتا میرے عید بھائیوں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طالب علم ان کے منہ سے نکلتی ہیں سامعین کے کان سے ٹکراتی ہیں فرمایا جس کا دل بیمار نہ ہو اس کے دل پر اثر کرتی ہے اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ واجرت غلوب ہوں ان کے دل ڈر جاتے ہیں وہ اضاطر یا تم عالم آیا اور ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے ایمان زیادہ ہونے سے کیا ہوگا دو ہی باتیں ہیں نیکی میں اضافہ ہوگا برائی میں کمی ہوگی ایمان زیادہ ہو جائے انسان برائی سے بچتا ہے نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے کیا ہمارے سنے جانے والے درس اور خطبات اور جو کچھ بھی ہمارا اہتمام ہے مجلات اخبار ہم پڑھتے ہیں کیا اس سے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے ورنہ یاد رکھو دل سخت ہے اگر ایسا نہیں تو دل سخت ہے اور جو سخت دل ہیں ان کو ربۃ الجلال فرماتے فوائد القاصیتی کلو گہم جن کے دل سخت ہو گئے ان کے لیے بربادی ہے جہنم کی بات ہے اس لیے جی بھائیوں یہ المیہ ہے اس وقت ہمارا اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ بڑے بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں ایک رواج بن گیا ہے سالانہ کانفرنس اس میں بڑے تزک و احتشام کے ساتھ دور دراز سے لوگوں کو بلایا جائے گا اور بڑی اچھی اچھی سریلی آوازوں کے ساتھ وہ آپ کو قرآن سنائیں گے اور تین بجے رات کے وہ درس ختم ہوگا اور صبح کی نماز میں سب سو رہے ہوں گے یہ تاثیر پیدا ہوئی ہے جس نے کن فجر پڑی تھی آج وہ نہیں پڑے گا یہ طریقہ اسلام کا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ قرون اولا کا طریقہ نہیں ہے کہ دعوت کو بھی ایک رواج بنا لیا جائے دعوت تو سننے کے لیے ہے دعوت عمل کرنے کے لیے ہے نہ کہ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے پچیسویں سالانہ پچاسویں سالانہ بہت پرانی چلی آ رہی ہے اس کے لیے بڑا سارا سال اہتمام کیا جاتا ہے اللہ کی بات ایک رات سنا دو اس کو یوں سمجھو جیسے کوئی آدمی ایک گلاس پر نل کھول دے فل سپیڈ کے ساتھ وہ کبھی نہیں بھرے گا آپ تجربہ کر کے دیکھ لو ایک گلاس پر نل کھول دو پورا وہ بالکل نہیں بھرے گا ایک رات تو پورا نل کھول دیا سارا سال سو کر گزار دیا اس طرح نہیں ہوتا تو میرے عزیز بھائیوں دلوں کی بیماری دلوں کی سختی فرمایا تستہ و جلا و حضر اللہ آپ کے عمل سارے کے سارے یہ آپ کے دلوں کے تابر ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ان فل جسد المغ صبردار جسم میں ایک بوٹی ایسی ہے صالح صالح صالح و کلو وا فص فصل جسد و کلو جب وہ خراب ہو جاتی ہے جسم خراب ہو جاتا ہے جب وہ ٹھیک ہوتی ہے جسم ٹھیک ہوتا ہے اور جسمانی اور حصی طور پر بھی فزیکلی بھی آپ دیکھ لو کسی کا بازو مارا جائے بندہ نہیں مرتا ٹانگ مر جائے بندہ نہیں مرتا دل مر جائے تو بندہ مر جاتا اور یہ عجیب چیز ہے بہت عجیب چیز ہے ایک بندہ اسی سال جیتا ہے ایک سو سال جیتا ہے سو سال سے مسلسل پمپ کر رہا ہے اور کبھی اس نے آرام نہیں اور اس کی تھرو جانتے ہو کتنی ہے جسم کی باریک باریک وینوں کو نکال کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے جس میں یہ پمپ کر کے خور کو بھیجتا ہے تو اس کی لمبائی سات ہزار میٹر ہے دنیا میں بڑے سے بڑے پمپ آٹھ دس فٹ بڑی چوڑی موٹر لگا کر بھی آپ اتنی تھرو نہیں دے سکتے بیچ میں آپ کو بوسٹر لگانے پڑیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا پمپ جسمانی اور فزیکلی اتنا اہم ہے اور روحانی طور پر اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر دل بیمار ہے تو سارا جسم بیمار ہے دل خراب ہے آپ کے سارے امال برباد ہیں اگر دل میں رب ربیض اللہ کا خوف ہے کہ آپ جا رہے ہاتھ آپ اپنے دل کی ناپرمانی کریں بازار میں چیز گر جائے کوئی بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے آپ کسی پر کلیم نہیں کر سکتے آپ کسی پر کیس نہیں کر سکتے ایجنسیاں فیل ہو جائیں گی آپ کی چیز آپ کو نہیں مل سکتی لیکن اگر اٹھانے والے کے دل اس میں ایمان ہے اس میں تقویٰ ہے اس میں اللہ کا خوف ہے اس میں رلحیت ہے اس میں خلوص ہے آپ کی چیز واپس آ جاؤ سارے سسٹم جہاں فیل ہو جاتے ہیں وہاں دل کی سبائی کام کرتے آپ نے مزدوروں پر آپ نے فور مین رکھا فور مین کے اوپر آپ نے مدیر رکھا مدیر کے اوپر ایک سیکریٹری رکھا سب نگرانی کر رہے ہیں کوئی مزدوری دور ادھر نہ دیکھے سب اپنا اپنا کام کرو لیکن اس کے باوجود مستیاں ہوتی ہیں کام چوریاں ہوتی ہیں اس کے باوجود نقصان ہوتے ہیں لیکن اگر ان کے دل میں ربیعت اللال کا خوف ہے اگر اس کے دل میں بیماری نہیں ہے اگر اس کے دل میں خلوص ہے آپ کو کسی نگران کی ضرورت نہیں ہو دل صاف ہو تو اتنی زیادہ کام ہو جاتے ہیں پھر دل کی صفائی کے ساتھ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے خلوص کے ساتھ خلوص کی کثرت کے ساتھ اس کا وزن اور ہے اور ایک آدمی دل اس کا کہیں ہے جسم اس کا کہیں ہے حرکتیں کر رہا ہے نمازگیوں والی دل اس کا دکان کا حساب کر رہا ہے اس کی نماز کچھ اور بظاہر ایک جیسے نظر آ رہے بداہر وہ بھی وضو کر کے آیا وہ بھی وقت چھوڑ کر آیا وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہے لیکن ان دونوں کے وزن میں بے شمار فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص نماز پڑھنے آتا ہے پچاس نمبر لے کر جاتا ہے کوئی بیس پچیس لے کر جاتا ہے کوئی دس بارہ اور کوئی فارغ ہی واپس چلے جاتا ہے فارغ ہی واپس چلا جاتا ہے لیکن جتنا اخلاص زیادہ ہو اور وہ زیادہ اخلاص جتنی مدت تک آپ کے ساتھ رہے یہ سب کون ہوتا ہے ایک آدمی دو سال سے مخلص ہے ایک آدمی دس سال سے مخلص ہے یہ کونٹ ہوتا ہے اس کی نماز میں اس کی نماز میں بہت فرق ہوگا اس کے صدقے میں اس کے صدقے میں بہت فرق ہوگا اور بہت کا لفظ چھوٹا ہے بہت ہی فرق ہوتا بہت حضرت عبد الرحن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے میں مسلمان ہوئے مکے والوں سے مارے کھائیں گھر بار چھوڑ کر ہجرتیں کی مدین تشریف لائے سب کچھ بیچ کر اسلام خریدا ایمان خریدا اور حضرت خاند بن خارج رضی اللہ تعالیٰ نو اس وقت کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر حملے کرتے تھے عہد میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں کی فتح ساری پانسہ پلٹ دیا وہ حضرت خالد کے حملے نے کیا تھا کافروں کی طرف سے خالد بن ملی نے حملہ کر دیا تھا چھٹی صدی ہجری میں مسلمان ہو گئے پکا ایمان خلوص تقوا للہیت مگر خالد کا خلوص اور تقوا لیٹ آیا ہے اب بن عوف کا خلوص اور تقوع پہلے سے ہے اللہ اکبر دونوں کے آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی ان بن ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد کہتے خالد لو اناحدہ بند ماں بابا کا مداحد اللہ نصیفہ اگر تیرے لیول کے لوگ عہد پہاڑ کے مالک بن جائیں عہد پہاڑ سونے کا بن جائے اور اس کو اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے کی توفیق مل جائے اور یہ لوگ ایک مٹھی کا صدقہ کر دے تو تیرے بہت پہاڑ کا سونا مقابلہ نہیں کر سکتے جسم تو ایک جیسا وہ بھی مجاہد ہے وہ بھی مجاہد ہے وہ بھی مار کے لڑتا ہے وہ بھی لڑتا ہے وہ بھی نمازی ہے وہ بھی نمازی ہے وہ بھی صحابی ہے وہ بھی صحابی ہے سب کے اعمال اچھے ہیں لیکن یہ دلوں کا معاملہ اتنا عجیب و غریب ہے اس کا خلوص زیادہ ہو دوسرے کا کم ہو عمل کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے دوسرے کا بہت کم ہو جاتا ہے اس لیے میرے عزیز بھائیوں فرمایا ان نلقلوب والسہ و ضلع وغیرہ انسان کا دل زند آلود ہو جاتا ہے اور اس کا علاج اللہ کی یاد اللہ کی یاد میں بھی پھر ترتیب ہے آپ نے کسی چیز کا زنگ اتارنا ہو پہلے ریگ مال استعمال ہوتا ہے پھر اس کے اوپر ریڈ آکسائڈ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد کلر کیا جاتا ہے ریگ مال استغفار ہے جو بگڑتا ہے گناہوں کو اتارتا ہے معافیاں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں سو سو بار اللہ تعالیٰ سے معافی صحابہ ہم فرماتے ہیں ایک ایک مجرس میں ستر ستر بات ہم گر لیا کرتے تھے آپس کا سرنا پڑ جن قربۃ اللہ نے یہ سہولت دے رکھی ہے لیا علاق اللہم من کو خیر اللہ تلّہ ہمارا کو ہم نے آپ کے پہلی پچھلی لگت سے ساری کی ساری معاف کر دی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ دے ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہم تو شاید نماز بھی چھوڑ دیں معاف کر دیا نا بات ختم ہوئی نا تو معاف کر دیا مقصد حاضر ہو گیا تو آپ کیا فائدہ لیکن وہ عظیم لوگ تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتی ہیں آپ اتنے اس عمر میں اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں رت کا دماغ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری لذسیں معاف کی ہوئی ہیں فرمایا اچھا تو اللہ نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں تو پہلے استغفار کثرت کے ساتھ جس شخص کو یہ شکایت ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا آپ یہ دبا آزما کر دیکھ لو کم از کم ایک دن میں دس دفعہ استغر اللہ پڑھو اور رست اللہ پڑھتے وقت آپ کا دل رستہ اللہ میں ہونا چاہیے اس کے معنی پر غور ہونا چاہیے سچے دل سے رب سے توبہ ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کسی اور سے اور تصویر نکل رہی ہے سو بار کم از کم اسلام اور سو بارشرہ لہ الملک و لہ الحمد و علامہ زیادہ لمبا سبق نہیں دیتا یہ دو آزما کر دیکھ لو آپ کا دل نرم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سننے پر پگل جائے گا وہ وہا احمد الفشی اللہ اللہ کا خوف اس سے پہاڑ سلائیڈ ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں آپ کہتے ہو پہاڑ سلائیڈ ہو گیا قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے خوف سے سجدہ ریز ہو گئے جتنا سخت دل ہو پگھل جائے گا اور قرآن حکیم کو مانا سمجھ کر پڑھنا احادیث مصطفیٰ کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنی نماز کو مانا سمجھتے ہوئے پڑھنا یہ سب وہ چیزیں ہیں ان کا ذکرہ آئندہ بھی کوشش کریں گے ان سے اللہ دل صاف بھی کرتا ہے پاک بھی کرتا ہے اور نرم بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بیماریوں کو دور فرما کر ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے رکھا